پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استعمال کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اور پیارے رسول نے استعمال کیا نہیں کیا یہی سے اگر دونوں حدیثیں آپ دیکھ لیں تو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں جو طریقہ استعمال کیا کرتے تھے اس طریقے کے بارے میں اس مشہور طریقے کے بارے میں صحابی نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول جادو کھولنے کا جو طریقہ ہم لوگوں میں رائج ہے اس کا کیا حکم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کے کاموں میں سے کیونکہ وہ جادو کو جادو سے کھولتے تھے جادوگر کا توڑ جادوگر کے ذریعے سے جادوگر کو طلب کرتے تھے جاتے تھے دور دور تک جا کر کے اس کو بلا کے لاتے تھے اور اس سے فیصلے لیتے سب کچھ ہوتا تھا تو کہتے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جادو کو جادو کے ذریعے سے توڑا جا رہا ہے تو شیطان ایک شیتان دوسرے شیتان کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے کیوں جادو جو ہے وہ شرک ہے اور جادو کا جو طریقہ ہے وہ شرک ہے اگر کوئی شخص صرف سیکھ کر کے سرک کو صرف سے کھول رہا ہے تو گویا اس نے کوئی نئی چیز یا سرئی چیز کا استعمال نہیں کیا بلکہ وہی جادو جو وہ کر رہا ہے وہی چیز وہ بھی کر رہا ہے وہ دونوں کپر ہوئے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امن عمر صحتا بات رہ گئی پھر جادو کو کھولنے جادو کو توڑنے جادو کو نکالنے جادو کے اسماو کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر جیسا کہ شرعی طور پر یہ چیز اس کو برا نہیں کہا جائے گا اگر یہ طریقہ معلوم ہو سکے کسی ذریعے سے کہ اس, اس کو جادو کھلایا گیا ہے جادو کھلایا گیا ہے ایسا تجربے سے لوگوں کو معلوم ہوا تو کوئی ایسی چیزیں دیتے ہیں جو طے کرائے دواؤں کے ذریعے سے طے کراتے ہیں اور کچھ ایسے بہرحال جو جیسا کہ بتایا لوگوں نے کہ آیات پرانیاں پڑھ کر کے پھر وہ دوا دیتے ہیں اس پہ پھونک کر کے تو وہ چیز جو مہینوں سے پیٹ میں پڑی ہوتی ہے لوگوں نے یہی بتایا کہ مہینوں سے پیٹ میں پڑی ہوئی ہے اور اس کو معلوم نہیں کہ کب اس نے کھایا وہ تازہ اسی طرح نکل جاتی ہے ایک صاحب نے بتایا کہ فلاں کے پیٹ سے بال کا ایک گچھا گول سا نکلا وہ کب کھلایا گیا کیسے کھلایا گیا تو کہنے کا مطلب اگر ایسی چیز ہو سکتی ہے صبح کی بنا پر بھی اگر اس طرح کی الٹی کرا کر کے اس جادو کو نکالا جائے تو یہ طریقہ صحیح ہو سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کوئی غیر سرعی طریقہ نہ استعمال کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کا اثر ہوا تو خلاد رب الناس خلاد رب الفرت پڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دیا گیا کہ آپ اس کے ذریعے سے اس جادو کو ختم کریں پھر مزید اس پر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے سے بتایا کہ آپ کے اوپر جو جادو کیا گیا ہے وہ کی کوپل میں بال آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مل گئے اس میں گرہ دے کر کے رکھ کر کے اور کنویں میں اس کو ڈال دیا گیا ہے حضرت جبری علیہ السلام نے آپ کو اس کنیں کا علم بتایا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکلوایا نکلنے کے بعد اور نکالنے کے بعد اس کو کھولا گیا کھولنے کا بعد یہ نہیں آتا ہے کہیں حدیث میں ذکر نہیں آتا ہے کہ اس کو آپ نے کہاں دفن کیا کیا کیا بہرحال کھول کر کے وہ جادو ختم ہوا اللہ کے بعد سے اگر جادو کی کا, کا سبب معلوم ہو جائے کسی کو کسی ذریعے سے ایک اندازے سے کوئی یہ کرے کہ کیا ہو سکتا ہے کیا چیز ہو سکتی ہے اگر کوئی استعمال کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ چیز صحیح نکل آئے اس کو اگر ختم کر دیا جائے نکال دیا جائے تو جادو کی جڑ گویا کٹ جاتی ہے نہیں تو کم از کم رب الناس فلاد رب الفل اور آیت السی یہ مجرب اذکار اور مجرب رقیہ ہے جس کو لوگ استعمال کر کے جادو کو ختم کرتے ہیں بہرحال اس میں تجربات کی باتیں بھی آتی ہیں اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جادو کو کہتے ہیں ہم نے کتاب پڑھی ایک آدمی تھا اس چیز کی ٹوہ تو لگاتا ہی رہتا ہے آدمی اس نے کہا میرا تجربہ یہ ہے اور قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ کعبے کے اندر میں کھڑے ہو کر کے قسم کھا سکتا ہوں کہ میں قرآن کے علاوہ اور کوئی چیز استعمال نہیں کرتا ہوں لیکن مزید طریقہ انہوں نے کیا استعمال کیا وہ کہاں سے لیا یہ بھی طریقہ غلط نہیں کہا جا سکتا ان شاء کہ وہ انگلی کو پکڑ کر کے آدمی کے جس کو جادو کیا جا ہوا ہوتا ہے اس کو انگلی کو پکڑ کر کے اور اسی پر پھونکتے ہیں قرآن یہ نیا تجربہ میں نے سنا کتاب میں دیکھا کہتے ہیں وہ پھونکتے ہیں آخر میں جب آدمی جب پکڑا رہے گا تو خون اکٹھا ہو کر کے وہ کالا ہونے کی شکل جب ہو جاتی ہے تو اس میں چھوٹی سی ایک سوئی کی, کی, کی ایک ضرب لگا دیتے ہیں جس سے خون نکل جاتا ہے وہ کر کے شیطان مر گیا یہ ای بھی ایک بہرحال اگر یہ طریقہ ہے تجربے سے تو ان تجربات کو غلط نہیں کہا جائے گا انسان سر. شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے جو استعمال کر رہے ہیں کوئی غلط قسم کا جھاڑ پھونک کے کوئی الفاظ استعمال نہ ہو اگر قرآن اور سنت کے الفاظ اعوذ کلمات اللہ اسلامہ خلط عزب الکلیمات اللہ اسلام بنک ال شیطان وہاں اما ہم انکل آئین اللہ عمر یعنی ہر آٹھ جو آنکھ لگنے والی ہے اس سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس قسم کی دعائیں پڑھ کر کے اگر اس کو کوئی شخص ختم کر رہا ہے جادو کو اس کے بعد پھر کوئی ایسی ایسا طریقہ اگر استعمال کر رہا ہے تو اس کو غلط انشاءاللہ نہیں کہا جائے گا یہ طریقہ ہے جادو کو ختم کرنے کا لیکن جادو کو جادو کے ذریعے سے اول تو جادو کا سیکھنا کپڑا ہے اور اس جادو کو استعمال کرنا گویا شیتان کو آپ استعمال کر رہے ہیں اور شیطان آدمی کو گمراہی میں لے جائے گا قطان جادو جو ہے وہ شیطان کے علاوہ کسی ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہے جادو کرنے والے ہزار شیتانوں شیتان ان کے ساتھ ہوتے ہیں میں نے یہ بات جیسا کہ انہوں نے بتایا جو لوگ شیطان اور جنوں سے تعمل کرتے کہتے ہیں ان کی فوج بہت بڑی ہے اور خود اللہ تعالی نے ان کی بات کی تصدیق کے بجائے ہم قرآن کو پڑھیں یا نے قدر تک کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں کی قوم تم انسانوں سے بہت زیادہ ہو گئے ہو ایک انسان کے پیچھے دس شخص لا سکتے ہیں آدمی جو صرف جادو کرتا ہے اس کے پیچھے شیتان کو لگا دیتا ہے کبھی کبھی جادو شیتان کہتا ہے کہ اگر ہم چھوڑ دیں گے اس کو تو ہمارے ساتھ بھی سب قتل کر دیں گے ایسا بھی ہوتا ہے اب وہ جھوٹ بولتا ہے صحیح بولتا ہے جیسے بھی ہو تو جو بھی جادو ہوگا وہ شیتان کے ذریعے سے ہوگا جادو کو جادو سے چھڑائے گا تو جادو چھڑانے والا وہ بھی شیتان کی مدد دے گا شیتان سے مدد دینا یہ سرائی طور پر غلط ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر جن مسلم ہے اور وہ فرحان اگر وہ نماز روزہ کرتا ہے کیسے مانو نماز روزہ وہ تو صرف دعویٰ ہی کر سکتا ہے یہ چیز بس بڑے صبح کی ہے یہ کہتے ہیں کہ اس سے مدد لے سکتے ہیں کیونکہ ہم جیسے اپنے بھائی کو یہ میں نقل کر کہتے ہیں بھائی میری رائے یہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے کیونکہ آپ اس کے بارے میں کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے روزے بھی رکھ رہا ہے کلام باغ بھی پڑھ رہا ہے وہ تو حرم میں بھی داخل ہوتے ہیں ٹھیک ہے حرم میں داخل ہونے سے مسلمان تو نہیں ہوئے یہ دعویٰ ان کا آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے نماز پڑھتے ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کیا ہے کہ وہ دنیا میں آپ کو دیکھیں گے آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے قیامت میں بعض آثار میں آتا ہے کہ اس کا الٹا ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے صرف ایک دعویٰ رہ جاتا ہے رہ جاتا ہے ان کا اور اس کی دلیل واضح طور پر آپ کو نہیں ملتی کہ واقعی وہ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، مسلمان اگر مسلمان ہے کسی نہ کسی دن مسلمان کو گڑھے میں ڈال کے رکھیں گے وہ گمراہ کیے بغیر چھوڑیں گے نہیں اس وجہ سے شیطان سے کسی شکل میں مدد لینا یہ سرحیح بات نہیں ظاہر ہو رہی ہے لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے دوست جو ہیں وہ جن ہیں ہم ان کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں ان کے ذریعے سے چھڑاتے ہیں بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں مسلمانوں میں مسلمان فوج جنہوں کی اور کافر فوجوں میں یہ سب بہرحال ایک چیز دعوے کی رہ جاتی ہے اس کی صحیح دلیل ان کو خود نہیں ملتی ہے شامک تو یہ مار رہے ہیں ایک ان کی بات پر یقین کر رہے ہیں اور شیطان ہزار جھوٹ بول کر کے جس طرح ایک آدمی اپنے کو ایک یہودی مسلمان ظاہر کر سکتا ہے اسی طرح جن کافر بھی اپنے کو مسلمان ظاہر کر سکتا ہے ظاہری طور پر کہ میں مسلمان ہوں ورنہ اور کوئی طریقہ کریں نہ اس کو آپ نماز پڑھتے دیکھ سکتے ہیں بولنے میں تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کو خطاب کرے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں باہر لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے الفاظ کہتے ہیں ان کو سننے میں آتے ہیں دوسرے نہیں سنتے یہ سب چیزیں صرف شیطان کے ذریعے سے ہیں اور شیطان کا استعمال کرنا ان سب چیزوں میں بہرحال یہ سرحیح چیز نہیں ہے لے دے کر کے بات یہ رہی کہ آئین کسی کو لگی ہوئی آنکھ, آنکھ لگی ہو کسی کو کسی کی تو اس کا بھی اس کے توڑ کرنے کا یا اس کو ختم کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول تو یہ دعائیں ہیں اب کریما دوسرا طریقہ آنکھ نظر بد دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی پر شبھا ہو رہا ہو کہ اس کی آنکھ لگی ہو تو اس سے طلب کیا جائے کہ کی وضو کر کے اور اپنے کیا نام ہے جی؟ یا غسل کر لیں اور اپنے تہبند کے نیچے کا جو یہ لفظ رسول تک یعنی تاببند کے نیچے کے اجزاء کو دھو کر کے آدمی کو دے دے اس سے وہ غسل کر لے پیچھے سر کے ڈال کر کے اس طرح اور جسم پر ڈال لیں یہ طریقہ حدیث شریف میں آیا ہے یہ چھڑانے کا یہاں تک کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کسی سے غسل کرنے کا طلب کیا جائے تو اس کے لیے غسل کر دیئے نہ سوچے کہ ہمیں مدحم کر رہا ہے نہیں ایک چیز ہے شرعی اس شریعت کے حکم پر سر جھکا دینا چاہیے یہ نہ کہے کہ بھائی ہم ہی نظر بند کرنے والے ہیں ہماری ہی نظر لگ سکتی نہیں نظر کا مسئلہ یہ ہے کہ غیر قصد ارادی طور پر بدون قصد بھی آدمی کسی کی نظر کسی کو لگ سکتی ہے ایسا ہوتا ہے یہاں تک کہ ہی بتاتے ہیں لوگ کہ ماں باپ کی نظر اپنے بچوں کو لگ جاتی ہے کبھی اچھے لگ گئے اور کچھ ہوا تو وہ نظر لگ جاتی ہے ایسا ہوتا ہے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اس وجہ سے شریعت کا ایک حکم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر سبھا کرے کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ اس کو مشہور کرو آپ ٹھیک ہے چپکے سے جا کر کے بھائی ایسا صبح ہے آپ مہربانی کر کے ذرا سا غسل کر کے مجھے پانی دے دیے جائے دے دیجئے کوئی دستو غسل عادری اب تصل اگر کسی سے اس طرح کا غسل کا پانی طلب کیا جائے تو غسل کر کے اس کو دے دے یہ حدیث میں کار رسول صلی اللہ وسلم کے حکام اور کار رسول صلی اللہ وسلم کی فرمان ہے یہ ہے طریقہ آئن کا اور جادو کے چھڑانے کا وہی طریقہ ہے جتنا بھی ہو اگر صدف نیت اور صدف دل سے آدمی اگر مستب سنت ہے تو انشاءاللہ وہ چند بار پڑھنے سے اس کے کلام فلاز البنہ فلاز الم یا اور کوئی بھی نو نظر القرآن ہوا شفاؤں اور پڑھے تو ان شاء شیطان جو جادو کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ خبر نہیں کر سکتا باہر وہ بھاگ جائے گا کچھ لوگ تو کہتے ہیں جیسا کہ بتایا لوگوں نے اب ان کی باتوں پر وہ اچھے صحیح ظاہری طور پر اچھے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن پڑھیں گے دو دن پڑھیں گے مارد ہوتے ہیں بہت سے بہت ہی بدماش ہوتے ہیں جو بہت ہی سخت جان ہوتے ہیں کہتے ہیں لیکن وہ چپکے رہتے ہیں چھوڑتے نہیں ہیں آہستہ آہستہ وہ سوکھتے جاتے ہیں یہ ان کی تعبیر تھی کہتے ہیں جس طرح پانی میں جس طرح درخت میں اگر پانی نہ ڈالا جائے تو اچانک نہیں سوکھ جاتا ہے آہستہ آہستہ سوکھنا شروع ہوتا یہاں تک کہ وہ ختم ہو جاتے یہ انہوں نے بتایا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ سور بقرہ کو گھروں میں باقاعدہ لگائے رکھیں اگر شیطان وہاں بس رہے ہیں اور جیسا کہ ہے کہ خالی جگہوں پر شیطان آ کے بس جاتے ہیں کسی نے بتایا کسی نے گھر بنایا تو چھ مہینے تک اس میں بسے نہیں بھائی اس طرح گھر نہ چھوڑو اس میں لوگ بس جاتے ہیں آ کر کے تو یہ چیز ہو سکتی کوئی بہت نہیں کیونکہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ گھر تو نہیں بناتے لیکن دوسروں پر اس طرح کہتے ہیں کہ سانپ جو ہے وہ اپنی بلد بلد اپنی بل اور اپنا سوراخ خود نہیں بناتا ہے دوسرے کی سوراخ پر قبضہ کرتا ہے جی یہی حال ان کا ہے تو گھروں جی میں سورہ بقرہ پڑھا جائے حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہے یہ ستی اور حلفت والا یا شیطان جادو سورہ بقرہ کو برداشت نہیں کر سکتے یہ گویا تعبیر ہو سکتی کہ ایک دن پڑھو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے سخت جانی دکھائیں اپنے کو طاقت کے ذریعے سے رہنے کی کوشش ہے دوسرے دن تیسرے دن،, دن بہرحال ان کو بھاگ لینا ہی ہے وہاں سے یہ طریقہ ہے جادو کو چھڑانے کا یا شیتانوں کے بسے ہوئے شیتانوں کو جو ستا رہے ہوں ان کو دور کرنے کا البتہ جادو کو اگر جادو سے چھڑایا جائے تو یہ غیر سرعی چیز ہے بعض اقوال میں آپ کو ملے گا امام شاخیر ربی اللہ تعالی عنہوں کے کی طرف منصوب یہ ہے کہ اگر جادو بغیر جادو کے نہیں چھڑایا جا سکتا تو جادو کا سیکھنا جائز ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دوسرا دوسرا علاج نہ ہو تو اسی کو لیا جائے جب دوسرا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبی اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے تو پھر پہلا علاج جب, جب دے دیا ہے تو دوسرے علاج کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی جس میں صبح ہے کوبراش یا گمراہی میں پڑھنے کا کیونکہ شیطان بہرحال آدمی کو چھوڑے گا نہیں اگر اسے آپ دشمنی کریں گے تو وہ آپ سے دشمنی کر کے مزید نقصان پہنچانے کا بہرحال وہ اس سے خطرہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی اچھی سمجھ دے اور دین پر امانہ کرنے کی توفیق دے اللہ پر توقل اور اللہ کے کلام کو سمجھ کر کے اللہ کے کلام کے بارے میں جو خصوصیات اللہ نے دی ہیں اس کو سمجھنے کی ہمیں اللہ تعالی توفیق دے اور صلی اللہ عالیٰ خیر محمد والا علی, علی ہمارے ملک مالیزیا میں مولوی حضرات کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے پردہ ضروری نہیں ہے آپ یہ بات عام کہہ گئے یہ بات اس قسم کی باتیں احتیاطی ہونی چاہیے کہیں بھی دنیا میں آپ سوچ اللہ کا شکر ہے کہ کہیں بھی دنیا میں حق چھپا نہیں رہے گا کچھ نہ کچھ گونگا کرنے والے دو ہی ایک رہے ہیں ان کی تعبیر پیرے رسول صلی اللہ وسلم نے فرح فرمائی ہے لاتار من امتی ظاہرین اور حق ہر جگہ ہر زمانے میں اور ہر شہر میں کچھ ایسے علماء بھی رہیں گے جو حق بات لوگوں کو بتاتے رہیں گے تو آپ پورے طور پر یہ نہ کہیں مصر میں آپ سوچیں کہ جہاں کی بہت کچھ علم ہے لیکن اس میں ایک گمراہی ہوئی یقیناً کہ عالم اور بڑے لوگ سب کو لوگ بے پردہ بچوں کو اپنی اجازت دے رہے ہیں گھوم رہی ہیں جا رہی ہیں یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں لیکن اس میں بھی وہاں بھی ہمیشہ لوگ ایسے رہے ہیں اللہ کے فضل سے جو خالص دین کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں. تو آپ کا یہ کہنا کہ مولوی حضرات اول تو مولوی حضرات مطلب ہے کہ آپ کا یہ تاخیری جملہ اچھا نہیں ہے کچھ لوگ آپ کا ہے کچھ مولوی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ عورتوں نے کی رفتار دہ ضروری یقیناً آپ ڈھونڈیں گے تو وہاں مالیزیا میں, میں میں نے اور انڈونیشیا میں دیکھا وہاں ایک جماعت ہے ان کے رئیس سے آج سے 20 سال پہلے ملاقات ہوئی مکے میں وہ انصار السنہ یعنی اپنے کو سنت پر عمل کرنے والے مصر میں پڑھے تھے وہ مصر میں انصار ال سننا جو الحدیث قوم یا الحدیث جماعت ان, کے ان کی طرح وہ کام کرنے والے وہاں تھے اور کر رہے ہیں ایسے لوگ جو پردہ کرتے ہیں آپ امریکہ میں بھی دیکھیں گے ہزار قسم کا برطانیہ میں دیکھیں گے کہیں بھی کسی چھوٹے سے چھوٹے ولاد میں جا کر کے وہاں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے اللہ کے فدر سے لوگ ہر قسم کے لوگ موجود ہیں لوگ کہتے ہیں کہ باقاعدہ پردہ کر کے عورتیں کام کر رہی ہیں ڈاک کیوں یہ صاحب ہیں انڈیا کے وہ ملے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری بچیاں جاتی ہیں ڈاک آنے میں وہ خطوں کو ادھر ادھر مطلب ہے کہ جو مختلف قسم کے ہوتے ہیں الگ کرنے باقاعدہ اللہ کی وجہ سے پردے سے جاتی ہیں زیادہ زیادہ ہاتھ کھلی ہوتی ہے تو آپ ہر جگہ ایسے لوگوں کو پائیں گے باہر عورتوں کے لیے پردہ ضروری نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں سب نہیں کہیں گے آپ ڈھونڈیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے انشاءاللہ جو پردے کو ضروری کہتے ہوں گے اور عورتیں مردوں کے ساتھ غیر غیر محریم کام وغیرہ کے کریں تو کوئی حرج نہیں یہ اگر کہتے ہیں تو سب نہیں کہتے ہیں اس بات کی وہ اپنی طرف سے دلائل بھی دیتے ہیں قرآن سنت کی روشنی میں قرآن سنت, سنت کی روشنی میں کوئی دلیل نہیں مل سکتی ہے یہ ڈھکوسلا بازی یا دھاندلے کی دھاندلے بازی کی بات ہو تو الگ بات ہے لیکن قرآن سنت سے ٹھیک ہے کام وہ کرے لیکن مردوں کے ساتھ نہیں ان کے کام کا مجال اور ان کے کام کا کی جگہ دوسری ہے البتہ اگر مردوں کے ساتھ ہے تو پردے کے ساتھ ضروری کام وہ کر سکتی ہیں کوئی مردوں کے ساتھ صحابیات رضور اللہ اپنے مہارم کے ساتھ جنگوں میں جاتی تھی تیر جو بچ رہتا تھا دشمنوں کا تیر جو نہیں لگتا تھا اس کو اٹھا کر کے جمع کر کے مسلمانوں کو دیتی تھی کوئی زخمی ہو گیا ان کو پانی پلاتی تھی کوئی اور پیسہ ہے اس کو پانی پلاتی تھی زخمی ہو گیا اس کے اس کے لیے دوا اور علاج بھی مہیا کرتی تھی کن نداوی الجرحا رہا نداوی القلم و الجرہ تو یہ کام ہو سکتا ہے لیکن پردے کے ساتھ آداب شریعت کے ساتھ انشاءاللہ اور یہ کہنا آپ کی وہاں دین پورے طور پر گزر گیا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کسی زمانے میں جمعہ کے دن دونوں خطبوں کے درمیانی وقفے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے جیسا کہ خطیب خطبہ پڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں البتہ یہ جو آیا ہے آپ کبھی کبھی خطبہ کے درمیان تو آپ کو چپ رہنا ہے خطبہ کو سننا ہے چاہے نہ بھی سمجھیں تب, تب بھی آپ کو چپ رہنا ہے ان کا لفظ استعمال کیا گیا چپ رہنا ہے اس کو سننا ہے چاہے آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں البتہ خطبے کے وقفے میں دونوں خطبے کے وقفے میں آپ دعا کر سکتے ہیں بات رہ گئی ہاتھ اٹھانے کی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رسول. کی سنت یہ نہیں تھی کہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے تھے لیکن ایک عام بات ہے کہ کبھی کبھی ایسا کر کے کوئی کسی نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لیا ایک عام سنت یا عادت نہ بنائی گئی تو یہ چیز جائز ہے انشاءاللہ اور اس کو مستقل طور پر عادت بنا لینا یہ سنت کے خلاف ہے کیونکہ سنت میں اس طرح ثابت نہیں ہے پیر رسول نے فرمایا ہے دوسری حدیث میں کہ اللہ کا بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیے کتنا کریم ہے اللہ کو شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خالی بھیجے تو اس عام حدیث کے تحت کبھی کبھی ہاتھ اٹھا کر کے آپ دعا کر سکتے ہیں ہمیشہ نہیں جی کیونکہ ہر جگہ میں دیکھا جائے گا کہ کیا صحابہ کرم پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا کرتے تھے اگر کیا پیرا رسول کے دور میں گویا پیرا رسول نے اس کو سنگت بنا دی اپنی گویا آپ نے اس کو مقرر کیا ایک چیز تقریر کر دی ثابت کر دیا اس کو لیکن جب یہ چیز نہیں رہی تو اس کا کرنا غلط ہو جائے گا ہمیشہ سنت بنانا یہ اور, اور بعض لوگ اس دوران میں دعا کرتے ہیں وزار فرمائے ٹھیک ہے کرنا چاہیے جمعہ میں ایک قائم ایسا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ فرمائے نبی جمعہ جمعہ کے وقت ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جمعہ کے دن میں کہ کوئی بھی دعا جس میں سلا رحمی یا اللہ تعالیٰ سے قطع رحم یا رشتہ داری کو ختم کرنے یا اللہ کی نافرمانی کی دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہیں اس وجہ سے صبح سے شام تک مغرب دن تک آدمی کو ہر لہذا اپنے اس وقت کی تلاش رکھنی چاہیے اس وقت بھی وہ کر سکتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا مستقل طور پر ہمیشہ کے لیے یہ سنت نہیں ہے توحید عید و صفات کے بارے میں بتائیں بہت سے کلما اللہ کی صفات سے ممکن ان کا کیا حکم ہے قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں توحید السما اور صفات کا مطلب یہ ہوا توحید کے معنی ایک سمجھنا ایک کرنا وحدہ معنی ایک کیا ایک کیا دو نہیں کیا تین نہیں کیا چار نہیں تفریح نہیں کیا تجمی نہیں کیا دو نہیں کیا جمع نہیں کیا توحید کا مطلب ایک کیا یعنی اللہ کے اسما اور صفات کو اللہ کے ساتھ ہی خاص رکھنا جو اس میں ذات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ کسی دوسرے کے ساتھ اللہ کا نام کسی کو دوسرے کو اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی خصوصیت ہے کسی زمانے میں کسی نے اپنے کو اللہ نہیں نام رکھا یہ بھی ہے تو اللہ کو اللہ کانا اسی طرح جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص رکھی ہیں کسی کے ساتھ نہ کیا جائے بل انسلاتی وہ نسو کی وہ مہیا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے اللہ تعالی ہی علم غیب کا علیم سمیع بصیر ہے اس طرح کے جو صفات اللہ تعالیٰ نے لیے خاص کر رکھے ہیں کسی دوسرے کے ساتھ اس کو کرنا یہ عین شرک ہے البتہ جو لوگ اللہ کے صفات کے منکر ہیں ان کا کیا حکم ہے یقیناً وہ اللہ کے کلام کے منکر ہیں اور اللہ کے کلام کے منکر کو کافر کہا جائے گا رہا یہ کہ کچھ لوگ بعض صفات کا انکار کرتے ہیں اور بعض صفات کی تعویل کرتے ہیں ان کو کافر نہیں کہا جائے لیکن ان کو گمراہ ہزار بار کہا جائے گا کیونکہ وہ صحیح راستے سے گمراہ ہیں صحابہ کرام پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> کے زمانے میں جس طرح انہوں نے کلام پاک کے میں وارد احادیث میں وارد اللہ کی صفات کا اس بات کا اسی طرح اس بات کرنا ہمارے اوپر واجب ہے اگر اس کو ہم نے ہیرا پھیری کر کے اللہ تعالی کی صفات کو کسی کی صفات کے ساتھ تمثیل دی مثال دیا یا یہ بتایا کہ اللہ کی صفت ایسی ہے اللہ کے نے اپنے لیے ہاتھ کو ثابت کیا ہے تو اللہ کے ہاتھ میں پانچ اگلیاں ہیں انسان کی طرح شیر کی طرح نقطہ رخواستہ یہ تمثیل یہ بھی گمراہی ہے اسی طرح اللہ تعالی عرض پر ہے تو کیسے بیٹھے ہیں اکڑوں یا پالتی مار کر کے یا کیسے اس قسم کی چیزیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا ہے اس کا ثابت کرنا اللہ کے لیے یہ توحید السما و سفاق کے خلاف ہے جس طرح پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر ایمان لایا جا سکتا ہے اس کو ڈھونڈ ہے اس کے علاوہ کوئی کر رہا ہے اگر پورے طور پر صفات کا انکار رہا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ کافر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صفات کا اثبات کیا ہے بعض صفات کا انکار بعض صفات کا اثبات بات تعویل کی بنا پر انکار اس کو کہیں گے گمراہی اسی وجہ سے کی چوٹ کہا جائے گا جو اپنے کو اشائرہ کہتے ہیں اور خاص طور پر جو بہت سے مذاہب میں مذاہب اربا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آیا ہے بہت سے احادیث بہت سی سفاق کا کی تعویل کی اس میں کوئی شک نہیں اس باب میں وہ گمراہ ہوئے ان کی گمراہی کو لے کر کے ہمیں گمراہ ہونا جائز نہیں ہے جو چیز انہوں نے صحیح کہی اس صحیح چیز کو لینا ہے جو چیز غلط ہے اس غلط چیز کو چھوڑ دینا ہے بشری تھے وہ لوگ اس وجہ سے بہرحال ان کو گمراہ کہا جائے گا کاگر نہیں کہا سکتا ہے کوئی کفر اور ایمان سے ایم کفر کے درجے کو پہنچانا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ایک تعویل کی بات ہوئی کسی بنا پر انہوں نے تعویل کیا اس کو اسی طرح سمجھا بعض سفات کا جب اس بات کر رہے ہیں تو گویا وہ کفر نہیں کر رہے ہیں کافی का کانا غلط ہے البتہ گمراہ کہا جائے گا اور یہ کوشش کی جائے گی اچھے انداز پر کہ وہ یہی سمجھیں جس طرح اسی طرح سمجھیں جس طرح صاحب کرام نے سمجھا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی شکل صورت نہیں استنفر اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صورت کا اس بات کیا ہے کس طرح ہے اس کو ہمیں کہنے کا حق نہیں جس چیز کو اللہ نے ثابت کیا ہے اس کو ہم ثابت کریں گے اللہ نے آج قدرت اسی طرح حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالی اپنے ساتھ کو اپنی پڈلی کو کھولیں گے اس پر ہمیں یقین رکھنا ہے لیکن کس طرح کی وہ ہے اس کی تفصیل نہیں بتائی ہے اس وجہ سے ایک عام بات علماء نے کہی امروح کما جات ان صفات کو اسی طرح گزار دو جیسے کہ آئی ہے جس تفصیل کے ساتھ آئی تفصیل بیان کرو اجمال کے ساتھ آئی ہے اسی طرح دیکھیے کتنی آپ کہیں بھی دیکھ لیں بہت سے مسائل صاحب اکرام نے ہزاروں مسائل تارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے ہوں گے حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سارا رسول کے ساتھیوں کے دل کو کیسا پاک رکھا کہ صرف چند مسائل انہوں نے پوچھے اور وہ بھی قرآن میں مذکور ہے یس آلو نکا یس لیکن آپ یہ نہیں کہیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور رحمان ارشستوا صحابہ نے پوچھا کیفستوا یہ کہیں نہیں پوچھا ہے وہ سمجھ جاتے تھے عربی کے معنی میں کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے جب اللہ کی ذات کی طرح کوئی ذات نہیں اس کی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں کتنا آسان مسئلہ ہے یاد لیں اللہ کی ذات کی طرح کسی کی ذات نہیں سب سے اعلیٰ سب سے برتر سب سے بے مثال اسی طرح اللہ کی صفات کی کوئی مثال نہیں ہماری برادری میں ایک عورت دو دوسری پر دوسری پر کیا ہے تجویز زادو کرتی ہے؟ زادو جادو کرتی ہے جادو کرتی ہے اور کرواتی ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے اگر یہ چیز واضح طور پر بہت سی چیز صبح میں بھی کہی جاتی ہے کہ فلاں نے جادو کر دیا اگر یہ چیز واقعی یقینی ہے تو شرعی طور پر ایسے آدمی کا تو حکم ہے کہ اس کو حکومت یا اسلامی حکومت ہو تو اس کے دربار میں پہنچایا جائے باقاعدہ شہادت دی جائے تاکہ اس کو اس کا بدلا ملے اور ساحر جادوگر یا جادوگرنی کے بارے میں جو سزا مقرر ہے شریعت میں وہ قتل کر دینا کیونکہ کی جب تک وہ قتل ہوگا اس کے ساتھ وہ شیسان بھی رہے گا اور وہ چیز ہوتی رہے گی کتنا بھی توبہ کرے کہتے ہیں وہ توبہ توبے کرنا نہیں سکتا ہے اس وجہ سے اور اگر نہیں اس کی طاقت ہے تو کم سے کم اس کے اس کو سمجھائیں ہزار بار سمجھائیں چھوڑنے کی نہیں تو بائک آٹ رکھیں اس کے قریب جانا بہرحال صحیح نہیں ہے اس سے ملنے ملانا غلط ہے اس سے ڈرنا بھی غلط ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جس کرو جو بات کہیں وہ مان لو اور نہ وہ جادو لے. نہیں آپ انشاءاللہ صبح شام اگر اپنے اوپر اس بکنوات اللہ استعمال پڑھتے ہیں رات ہوتے پیرا رسول کے اذار صبح ہوتے کریں تو ان کوئی جادوگر وغیرہ کا اثر نہیں ہوگا بعض کرام کا یہ کہنا ہے کہ مصر میں جب امام صاحب بھی رحمت اللہ علیہ پہنچے تو اپنے سبھی مسائل سے رجوع کر لیا تھا اس بات میں کتنی سچائی ہے وہ ظاہر فرمائے اس میں جو سچائی کتابوں کو دیکھنے سے جو معلوم ہوئی آپ چونکہ ایک عالم کی کا سوال معلوم ہو رہا ہے یہ سمجھیں کہ کتابوں میں آتا ہے کہ امام شاقی نے اپنے قدیم قول میں یہ کہا جدید قول میں یہ کہا قدیم اور جدید آتا ہے کتابوں میں پورے طور پر یعنی پہلا قول یہ تھا دوسرا قول رحمت اللہ علیہ وہ حدیث کو ڈھونڈتے تھے صاف کہتے تھے کہ اگر کوئی حدیث اس میں ثابت ہے تو میں کہوں گا ایک حدیث ان کے سامنے آئی وہ حدیث ثابت نہیں ہوئی صحیح سمجھ سے کہتے ہیں کہ لو سبت حادل حدیث لقل تبھی امام بیحقی جو بہت بڑے امام صافی کے مرید امام صافی کے مذہب پر انہوں نے حدیث اور فقہ کی کتاب مرتب کی انہوں نے کہا کہ کل تو قد سب یہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حدیث امام شافی نے کہی اگر ثابت ہو جاتا رسول سے ہم کہتے ہیں کہ صحیح طرح سے ثابت ہو گئی ہے اب اس کو کہنا ہے یہ کہتے تھے کہتے تھے کہ اگر ہم دوسری جگہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ امام شافی نے اس طرح کہا کہ اگر یہ حدیث ثابت ہوتی تو میں اسی کے مطابق فتوا دیتا حضر امام بحفی کہتے ہیں لو کن امام اگر ہم امام شافی کے سامنے ہوتے تو کہتے کہ یہ حدیث ثابت ہوگی فقول پہ یعنی یہ حدیث ثابت ہوئی تو اس کے بارے میں آپ اس کے مطابق پتوا دیجیے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام شافی یا تمام اماموں نے آپ صرف امام شافی کو اس میں خاص نہ کریں تمام امام آپ خود دیکھیں گے کی کتاب میں ایک امام کے ساتھ چار قول یہ قول ان کا ایک قول میں امام نے اس طرح کا دوسرے قول میں وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ صحیح صح کوئی دلیل ان کو نہیں ملتی تھی تو اجتہاد کرتے تھے آج کا اجتہاد دوسرے دن کے اشتہار کے خلاف پڑا حالات نے مجبور کیا کہ اس طرح کے فتوا دیں اس وجہ سے تمام اماموں کے اقوال میں آپ ملائیں پائیں گے فتول قدیر دیکھیے ہدایہ دیکھیے اسی طرح مغری دیکھیے اسی طرح انصاف دیکھیے امام مالک کی کتابوں میں دیکھیے تمام جتنے مطمئنہ وغیرہ ہیں کتنے اختلاف ہیں ایک قول یہ ہے تو دوسرا قول یہ ہے وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ حق ڈھونڈتے تھے ہمیں اسی سے معلوم یہ نصیحت لینی چاہیے کہ جو وہ حق ڈھونڈتے تھے ان کا جو قول سنت کے مطابق ہو اسی کو ہم لے لیں اور یہ نہ کہیں جیسا کہ لوگ کہتے ہیں وہ راج ہے مذہب نہ کدا ہمارے مذہب میں راجے یہی نہیں مذہب تو یہ ہونا چاہیے اور وہ سنت کے ساتھ اس کو راجے کرنا چاہیے بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں اور یہ بہت ہی غلط بات ہے اور اس کو ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ غلط کہیں گے کہتے ہیں ہمارے امام نے یہ بات کہی ہے ان کے پاس کوئی دلیل رہی ہوگی رہی ہوگی والی بات نہ عقل تسلیم کر رہی ہے دنیا کا کوئی کافر اگر اس کے سامنے یہ بات کہیں تو اس کو بھی نہیں مانے گا رہی ہونے والی بات ایک چیز سامنے ہے واضح اس کو چھوڑ کر کے آپ کہیں رہی ہوگی تو ایک بے دین آدمی بھی اس کو نہیں مانے گا کہ نہیں اسی کو لینا رہی ہوگی والی بات لینا صحیح ہے وہ کہے گا نہیں جو چیز واضح ہے اسی کو لیجئے تو یہ چیز اقلی نقلی ہر اعتبار سے غلط ہے بار اپنی اپنی رائے اور اپنا اپنا مسئلہ جب کسی بھی نماز کی نیت کر کے کوئی نماز پڑھ رہا ہو اسی وقت کوئی نماز جنازہ شروع ہو جائے تو کیا پہلے نمازی کی نیت توڑ کے نہیں اگر فرض نماز کوئی پڑھ رہا ہے قضا ہو گئی آپ نے امام کے ساتھ مغرب پڑھی آپ نے اثر نہیں پڑھی ہے یا آپ نے ظہر پڑھی اثر اثر پڑی اور زہر نہیں پڑھی ہے جنازہ کے لیے ابھی اعلان نہیں ہوا آپ اٹھ کر کے اپنی فرض پڑھنے لگے تو اپنا فرض پورا کریں جنازہ فرض کفایا ہے اسی طرح سنت آپ نے شروع کر دیا پھر جنازے کا اعلان ہوا تو سنت کا توڑنا واجب نہیں ہے ہاں اگر توڑ کر کے پڑھ لے رہے ہیں تو یہ بھی جائز ہے لیکن چونکہ دوسرے لوگ پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے آپ سے وہ فرض ثابت ہوا یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنی نماز توڑ کر کے اور وہ جنازے کی نماز پڑھیں اگر توڑ کر کے پڑھ رہے ہیں پھر سنت پڑھ لے رہے ہیں تو یہ بھی جائز ہے انشاءاللہ ہمارے ملک میں ایک پیر ہر گھر میں جاتا ہے تو پیر اور مرید تو یہ چار عورتیں یا مریت ہر گھر گھر کے اندر لائٹ بند کر کے پتا نہیں ذکر کرتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں یعنی یہ سب چیزیں بہرحال ایسے لوگوں کو اگر سرعی اگر سرعی یا سرعی حکومت ہے تو ایسے لوگوں کو سولی پر چڑھا دینا چاہیے کیونکہ یہ لوگ حقیقت میں بہت ہی بدماش ہوتے ہیں یعنی ان کو پیر کہا جاتا ہے ولی کہا جاتا ہے لیکن وہ پیری اور ولایت کے نام سے بہت کچھ کر جاتے ہیں عورتوں کے ساتھ خلو وہ بھی تنہائی میں کس طرف ہاتھ بڑھ رہا ہے کس طرف منہ بڑھ رہا ہے کیا معلوم کسی کو وہ پہچاننے کی پہچانے کا کیا موقع ہے ہمارے یہاں ایک پیر صاحب ہیں انہوں نے اپنی قبر بنائی ہے اور اوپر چھت بنائی ہے اور قبر کے اندر اوپر اگر بتی جلاتے ہیں اور پیر صاحب زندہ ہیں <تصفح> <تصفح> وہ زندہ نہیں وہ زندہ کہاں ہوئے زندہ مردہ سمجھ لیجئے یا زردہ سمجھیے ان کو زیر کا زندہ اور مردہ کا راہ لے لیجیے بہرحال یہ چیز غلط ہے یہ چیز ان کا جو کر رہے ہیں قبر پر